قَدْ اَللّٰهُ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَصَلَّى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْقُرْآنِ الْفَضِيْلِ وَالْقُرْآنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ حِمْيَةِ وَنَفْسِي وَرَضِي والذين تبقوا تارب الإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أغوثون ويقفرون على أنفسهم وللغانا بالمخصاطا فمين يقصح على فيه فأولئك أهم المخصطون والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا رسع لنا ولإخواننا الذين تبقونا بالإيمان والا سج اڑتی خلو بیاں ول لر لریا امانوں ربانہ کا <الرَّحِيم> موضوع دیا گیا ہے واقعۂ کربلا کا پس منظر اور اس کی حقیقت اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں سمجھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرس صالحین کا منحج اور ان کا طریقہ کار مشاجرات کے حوالے سے بالخصوص صحابہ کے رضوان اللہ علیہ کی کے درمیان ہونے والی لڑائیاں ان کی آویدشیں اور ان کے باہمی اختلافات کے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ خاموش رہا جائے ان کو ذکر اور بیان نہ کیا جائے کیونکہ صحابہ سرام رضوان اللہ یہ بجنا ہی وہ بابرکت رسمیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں انہیں رضی اللہ عنہم و رضو رزن کا تمغہ دیا اور اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اے معلوم صدوفہ سولہ تم تم جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے معاف کر دیا ہے اسی طرح بدر کے موقع پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ انہوں نے لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا احتفاق کر لیا تو اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب لام سیما دی کہ اگر اللہ کی کتاب خدمت نہ لے گئی ہوتی تو جو فیصلہ تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پہلے ہی صحابہ کے رضوان اللہ کے معاف کیا ہوا تھا جس کی بنا پر ان کی یہ بڑی غلطی جو کہ بہت بڑے عداب کا باعث بن سکتی تھی وہ بھی مراف ہوئی اسی طرح عہد کے موقع پر نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کی وجہ سے چند صحابہ کے کی طرف سے مسلمانوں کو بہت بڑا چنتا لگا مسلمانوں کے قوم کرنے لگے اور مسلمان بیدان چھوڑ کے چلے گئے نرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند ایک انصار اور کچھ مہاجر صحابہ باقی رہ گئے بعد روایات میں ان کی تعداد بس آتی ہے بعد میں کچھ بہرحال بہت تھوڑے انتظار میں باقی رہے تو جنگ سے پیچھے دیر کر بھاگ جانا بہت بڑا گنا ہے اکبر ان کا ہے لیکن اللہ سکھانا ہوا تعلی نے اس پر تب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو شیطان نے کھچلایا اور پھر اللہ سکھانا ہوا تعلی نے فرمایا کہ میں نے اس اسے درگزر کر دیا اس کو معاف کر دیا تو صحابہ اکرام اللہ کی رام رضوان اللہ یہ نہیں بجنائی کہ زندگی میں ہونے والے اس قدر کے واقعات ایسے جن کا تعلق صحابہ صاحب نظم الباض بجنائی کی آپس کی آویدش ان کے آپس کی لڑائی جھگڑے یا اختلافات سے ہو آج سننا بجا کا موقف ہے کہ یہ وہ بابرگت حسین ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ ہوا تو نے معاف کیا ہوا ہے لہذا انہیں معاف بھی رکھا جائے اس کا تنکیرا سخت نہ کیا جائے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 وجہ کیا ہے کہ اگر اس قصے کو کھول کے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز اس کی بیان کی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سننے والوں میں سے کچھ لوگ وہ سیدنا علی ربض اللہ علیہ عنہ کے بارے میں برا سمان رکھنا شروع کر دیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو سیدنا محاوریہ رضی اللہ علیہ عنہ یا سیدہ آئسہ صدیقہ دیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد ہو جائیں گے تو صحابۂ چرام رضو اللہ کے بارے میں بد زنی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 واقعے کر بلا آلو سنہ و جمعہ کی کتابوں میں آپ کو بطور واقعات کبھی نہیں ملے گا ہاں اس کے متعلق چند ایک حقائق اہم باتیں جن سے ہم ففرت بکر سکتے ہیں جن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہی وہ باتیں ہیں مشاجرات صحابہ کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے سرس کا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 یعنی یہ اسلو واقعات کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو پرانے وزیر نے اپنایا ہے اور اسی طرح اب دیکھیے سوال ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سوال کے جواب میں سورہ مسم نازل ہوئی اور اسی طرح سورہ قحط کا ابتدائی حصہ نازل ہوا قحف کے غار والوں کے قصے کے بارے میں اور اسی طرح سے منہ اور خاطر کا واقعہ اب صلی اللہ علیہ مجمعین ان لوگوں کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے قرآن نے جس قدر بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی قدر بتایا اب واقع یوسف کی آپ تصدیق تلاش کرنا چاہیں صحیح حاضر سے آپ کو نہیں ملے سوائے چند ایک مزید باتیں یوسف علیہ صلاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ وہی بات ہو اسی طرح کام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر سورہ قبض میں بیان کر دیا وہی کچھ ہے اس سے بھر کے کچھ نہیں صحیح حادی سے آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا اسی طرح مور علیہ السلام و سلام کا قابل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہے جس قدر قرآن مجید میں ہے یہی آپ کو صحیح حادثیت میں بھی ملے گا اس سے بھر کے کوئی کام تفدیل مزید نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کس اس کا بولی کا مذہب اور دین نہیں ہے بلکہ اسلام میں جو مسلوک و مخصوص چیز ہے وہ ہوتی ہے عبرت نصیحت ایسی چیز ایسا واقعہ جس سے آپ کو آپ کے عقیدے میں یا آپ کے عمل میں کوئی فائدہ ہو جس کا تعلق عقیدے اور عمل سے نہیں ہے شریعت اسلامیہ نے اس پر کلامی ہے بلکہ ایسے سوالات کرنے سے بھی منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ کرواتے ہیں کہ اللہ سارے حالات تیرا اوقال اللہ خان کا تمہارے لیے تیر اوکال کو ناپسند کیا ہے بکثرت سوال اور بکثرت سوال کرنے سے بکثرت سوال کا یہ مانا نہیں کہ آپ مسئلہ ہی نہ پوچھیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اردو کیسے کرنا ہے کیسے دینی ہے یہ سارا کچھ پوچھیں تو صرف یعنی جن کا چاہیے کوئی مثال کے طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام و سلام کا واقعہ بڑا ذکر ہوا ہے قرآن میں ام موسا موسا علیہ السلام کی بارے ان کا نام کیا تھا اچھا نام کا اگر آپ کو پتا چل جائے تو کیا فائدہ لے گا نہ اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ نہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ بے شور قسم کے سوالات میں اپنے شریعت کے سامنے یہ علاج ہے شریعت کا کثرت اور واقعات کے بارے اور دوسری بات اس واقعات سے پہ پہلے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہی جتنے معاذیہ کو کوئی بھی راش راشدین کی طرح خلیفہ نہیں سمجھتا اس کا موقع ہے حدیف ہے نبی سر واقع علی حسن کا فرمان ہے سر ابی دادور میں خلافت النگو کی نبوت کے مطابق خلافت خلافت حاضر نبوہ تیس سال تک ہوگی سن علی حسنوں کا میں شاہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے چاہے گا بادشاہی آتا کرے گا اور نبوت علام حاج ارقلافت علام حاج نبوا کے تیس سال سیدنا علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ وفاق کے ساتھ پورے ہو گئے اس حدیث کے مطابق یزید ابن نے اور اس کے جیسے دیگر لوگ جیسے عباسی خلافا با، فرمان الہ بادشاہ ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے تو صرف اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ طبقے شوقہ تھے خود مختار تھے اصل و رسب کرتے تھے ان کی ابتدا میں حج کیا جاتا تھا ان کی ابتدا میں جہاد کیا جاتا تھا ان کا حکم نافذ ہوتا تھا یہ مختصر بادشاہ تھے اس معنی میں ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے ان کو خلیفہ کہنے کا معنی خلافت علا ماد ہی نبوال نہیں ہوگا اسی طرح چلتے چلتے آپ کے دیش کی خلافت عثمانیہ عثمانیوں کے دور سب کی بات ان کو خلافت کہتے ہیں کیوں اس سے خلاف اللہ حاجر نہ مراد ہے ہی نہیں بلکہ یہاں نصر خلیفہ کے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب سوتا صاحب اقتدار صاحب اختیار اور اپنے بات کو ناصل کرنے والے اور ایک مختصر اسی طرح یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان سیدنا ابو بکر وضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان ابن عبد افسان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر محافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا کسی بھی حاکم پر مجسلح نہیں ہوئے ان چاروں کے علاوہ جتنے بھی مسلم حاکم آئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی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 حتہ سیدنا علی رضی اللہ زیر تسلط علاقے سے اہی زیادہ علاقہ. کے رضی اللہ تعالی عنہ کی تھا. اور ہاتھ پر بحث نے کی تو نے عثمان کا بدلا لینے مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے جو سیدا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زش میں شریک تھے یا ان کو قتل کرنے والے تھے ہمیں آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہم آپ کے ہاتھ سے بیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا مطالبہ تھا سکی دینا علی رضی اللہ تعالی سے حق بجانے تھا لیکن مجرموں کو عہدے اور اقتدار دے کر علی رضی اللہ تعالی بھی حق بجانے اور دونوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حق کے زیادہ قریب تھے اس کی پیشگوئی ربی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی خواہش کے بارے میں ایک فرمایا تھا کہ ان کو مسلمانوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا اور ہاق مسلمان کے دو گروہ ہو جائیں گے ان دونوں گروہوں میں سے حق کے جو زیادہ قریب ہے وہ انہیں قتل کرے گا اور خواہش کو فضر کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہاتھ سے اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ اپنی جگہ دور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین ترین عثمان کو اہدے دینے کے باوجود حق کے زیادہ کریں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حاکم کی سیاسی مجبوریوں کو شریعت تسلیم کرتی ہے علی رضی اللہ روی کہتے تھے نا میری کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں حالات قابو میں نہیں آ رہے حالات کو سدھر لینے دو سنا کرو پھر ان کے ساتھ نپٹ لیں تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چار لوگوں کے سوا کوئی بھی اب غبر البر الرسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلی دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی حاکم مسلمانوں کا تنہا اکیلا حاکم نہیں رہا وادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت چالیس سال پر محیط ہے شہیدن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے وہ شام پر شعید نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ گورنر رہے کل پندرہ سال پر تھے اور پھر پانچ سال تک فکر علی رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ جو آویدش اور جنگی ان کی گاڑی رہی اس وقت وہ مکمل طور پہ اس شام کے علاقے کے تنہا ہاکب اور سلام آواز بڑے تھے اور اس کے بعد پھر سیدنا اسد ربی اللہ تعالی عنہ نے جب شروع کر لی تو اس کے بعد بیس سال تک پوری اسلامی سلطنت کے اکیلے حاکم سے رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو بفیان ہے خلح راشدین جن کی خلافت علام حاجی نب ہوا ہے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 اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا سر منقع کی طرح ہے پھر بھی تم نے اس کی بات سننی اور اطاعت کرنی پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے حاکم تم پر مسلط اور مقرر ہوں گے کہ تم جن سے نفرت کرو گے تم ان کو برا جانو گے اور وہ تم سے نفرت کریں گے تم سے محدت نہیں کریں گے اور ان کے جسم انسانوں والے ہوں گے لیکن اس کے اندر دل شیبانوں والے ہوں گے ورسا کے آخر میں کیا حکم دے پہ فرمایا ان کی بات سننی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے سب کا جو بھی بندہ جتنا مرضی فاطق فاجر کیوں نہ ہو شیطان دل کا مالک کیوں نہ ہو وہ مسلمان ہے مسلمانوں کا حکمران ہے تو مسلمانوں کا واجب ہے اس کی اطاعت کرنا اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہاں جب وہ نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس کی بات ماننا حرام ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا معروف اجا معروف کاموں میں ہوتی ہے لاسا اطالی مخلوق کیالف اللہ کی حافیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایمان یعنی حاکم کو مقرر کرنے کا جو اصول اور طریقہ کار ہے اس میں مسالط اور مساطد کو دیکھا جاتا ہے حاکر مسر کرنے کے لیے افزلیت زہد تقوا معیار نہیں ہے اگر اس کو معیار بنایا جائے تو تاریخ اسلام کے پیش در خلافۂ اسلام وہ نا اہل قرار سکیں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 جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے اختلافات ہوئے تو ان دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا اس زمانے میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدر جہاں افضل ہیں اللہ علیہ تعالیٰ, اللہ تعالی نے یہ سابقون الاولون میں شامل ہے اور ان کی فضیت قرآن میں جا بجا اللہ نے بیان کی ہے سید علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی صاحب سے رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی زیادہ افسر ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ سیدا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ماتحت ان کے زیر اثر جو علاقہ تھا وہاں شورشیں پپا رہی آویدشیں چلتی رہی فتنے اٹھتے رہے حساب کہ جن کو سیدینا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بڑا ہی حمایتی سمجھا تھا اور ان کے پاس اپنا دار خلافہ منتقل کر لیا تھا انہوں نے ہی غداری کی اور آپ کو شریک کر دیا جبکہ دوسری طرف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں وہ دور ہیں سکیدینہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی رشتہ ان کا درجہ بہت کم ہے لیکن ان کے زیر تسلط علاقے میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں مسلمانوں نے ایک انچ زمین کی فتح نہیں کی مسلم فوجیں اندر کے فکروں پر دوانے میں مصروف رہی جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے میدان میں بڑے بڑے مارکیں مارے بحری کا موجد وہ کون ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بحری بیڑے تیار کرنا بحری جنگے کرنا اس کا آغاز معاویہ خبر ویر پر تنہا فرما لگا رہے اور ان کے دور میں پوری اسلامی سلطنت امن و امان کے ساتھ رہی کسی قسم کا کوئی فکنا کوئی جو نہیں تھی حتیٰ کہ بہر کے لوگوں نے جبری کی جگہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا علی رضی اللہ علیہ کے ساتھ چل رہی تھی تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ یاد رکھنا میں اپنے بھائی یعنی شیجنا علی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ سلو کر دوں گا اور تیری ایسے عید سے عید بجاؤں گا کہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے ہے وہ وہیں ڈر کے صرف دھمکی کی وجہ سے وہیں ڈر کے بیٹھے تو بہرحال مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ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 حجاج بڑا ظالم ظلم میں مشہور حجاج کا ظلم ضربڑ مشن ہے حسن رحمہ اللہ تعالی حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کے خلاف بغمت نہ کرو حجاج تم کے اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اللہ خراب نہ ہوں گے آزادی ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا تو وہ نہ تو اپنے رب کے حضور گر گر اور نہ ہی انہوں نے آج بھی اختیار کیا یعنی جب اللہ کا عذاب مسلط ہو تو اللہ کے حضور گر گرنا چاہیے اللہ کے سامنے آج پیش کرنی چاہیے اللہ سے دعا مانگو اس حجاج کو اللہ تعالیٰ دور کرے سے. اسی طرح جتنے بھی اخیار امت ہیں صحابہ ترام تابعین صبا تابعین صلاب طارقین سبھی مسلمانوں کے خلاف مسلمان حاکموں کے خلاف عروج کرنے اور دور فطن میں جنگ کرنے سے منع کیا کرتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر سعید ابن المسیب زین العابدین علی ابن حسین حبی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر اقابرین صحابہ کرام و تابعین اور یہ مسئلہ تقریبا متفق علیہ ہے عقیدے کی تمام تر کتب میں اہل و سننا کی عقیدے کی جتنی بھی کتب ہیں تقریباً سب میں یہ بات مذکور ہے کہ فتن کے دور میں شریک نہیں ہونا کسی گروہ کا حصہ نہیں بننا مسلمانوں کے درمیان پہ ہم اگر آویدنش ہو جائے تو کسی گروہ کا حصہ نہیں بننا اور مسلمانوں کے خلاف مسلمان عقل کے خلاف خروج نہیں کرنا اس لیے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو اقادر اہل علم و وطب مثلا عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ابو بن عبدالرحمان ابن حارث اور اس طرح دیگر کار خدا اور روکنا چاہا حتیٰ کہ ہتانگی کے وقت بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا اتو اللہ من فقیر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 لَعَلَّ اللَّهُ بَيْنَ تَيْنِ تَيْنِ مِنَ <الْمُسْلِمِي> دونوں گروہوں کو مسلمان کہا دو مسلمان گروہ آپس میں لڑنے کے باوجود مسلمان ہی ہیں ان کے درمیان سلو کروائے گا میرا یہ بیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ کوئی سچ ثابت ہوئی اور سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر کے وہ خون ریز جنگوں کا باپ بند کر دیا جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جاری ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس بات پہ تعریف نہیں کی یہ بڑا لڑنے والا ہوگا اور بڑا ڈر کے لڑے گا سلوں پر تعریف کی ہے اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زئی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی گود میں لیتے اور گود میں لے کے کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بھی زید رضی اللہ تعالی عن اور جب لڑائیوں کا یہ دور شروع ہوا تو یہ دونوں تھا سیدنا اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لڑائیوں سے بالکل دور رہے حتقہ کہ سیدنا اسامہ بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو جرگے کی کے دن اپنے گھر میں بیٹھے رہے گھر سے باہر ہی نکلے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بالکل دور اور اسی طرح سیدنا اسم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے والد گرامی سیدنا رانی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھائی سیدنا حسین اب اللہ تعالیٰ نے کو لڑائی سے منع کرتے رہے تھے پھر اسی طرح یزید ابن جتنے لوگ افراد و تفریح کا شکار کوئی تو اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور کوئی بالکل نیچے گرا تو اہل سننا و جماع کا یہ منہج اور مسلک نہیں ہے بلکہ اہل سننا کا مسلک راہ اقتدار ہے یہ بھی جتنے مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا حاکم تھا مسلمانوں کا حاکم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں دیگر کر مسلمان خلاصہ کی طرح یہ بھی ایک خلیفہ ہی تھا دیگر مسلمان حاکموں کی طرح یہ بھی ایک حاکم ہی تھا لیکن یہ صحابی نہیں تھا صحابہ کرام رضمان اللہ علیہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا جرم ہے طبین سے محبت کرنا ایمان کا جوز نہیں ہے ابن تعلیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا روسی کو لا ہم نہ تو یہ اتنے معاویہ سے محبت رکھتے ہیں نہ ہی اس کو برا بلا کہتے ہیں گالی ہیں کسی کو برا بھلا کہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمانوں کا سیوا ہی نہیں ہے اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے اور بد اتنی جرا رہا ہے بلے بات بات میں ہاں مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا حاقف تھا یہ اس کا درجہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی بخاری میں جو روایت موجود ہے اب وہ تھی یا حضون مدینہ کا مذکور سارا سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے مدینے یعنی اُس دستینیا پر حملہ آزر ہوگا وہ سارے کا سارا مذکور لہم ہے سب بخشے ہوئے اور اس کی قیادت یہ ابن اتنے معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کی ابتداء میں بہت سے صحابۂ کرام زیر القر صحابہ بھی جیسا کہ سلیدنا ابو علی بنساری رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ دیگر موجود تھے تو حقیقت یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور دنیا دار خلافہ میں سے ایک خلیفہ تھا اور رہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بالکل ویسے ہی مظلومن شہید ہوئے جیسے سکے علی رضی اللہ تعالی عنہ سکے دن عثمان ربی اللہ تعالی عنہ یا عمر دن امراض رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا قطر کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سج دنہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور وہ لوگ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 ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے گانا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بلکہ خاص قسم کی رحمتیں نیشاور ہوتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں ایک عورت ہوتا ہی کی مرد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صبر کی ترکیب کی کہتی ہے جو مجھ پہ گزری ہے تجھ پہ بیتی ہوتی تو پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گا تو بعد میں کسی نے بتایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے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 رونے دھونے سے منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جہریت والے آوازیں نکالے بین واطم و نوحہ کرے گرے بان چاک کرے رخسار پیتے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے اسی طرح سی بخاری کی روایت ہے کہ ان, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنے والی عورتوں رم میں بال مڈوا دینے والی عورتوں اور گرے باندھ پھاڑنے والی عورتوں سے بری ہیں اسی طرح صحیح اسرن کی روایت ہے کہ جب نوحا کرنے والی عورت موت سے پہلے توبہ نہ کرے توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کو خارش کی کمیز اور گندگ کا جامع پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت لائی گئی جو نوحا ناسم اور بین کیا کرتی تھی لوگوں سے پیسے لے کے اس کی میت پر بڑا نوحا کرتی تھی تو انہوں نے کہا اس کو مارو لوگوں نے مارنا شروع کیا اس کا سر کھل گیا سر سے پتہ کر دیا کہنے لگے امیر میں اس کا سر براہ ہو گیا ہے فرمایا اس کی کوئی حرمت نہیں ہے انہا تنہا ہوتی یہ لوگوں کو صبر کرنے سے منع کرتی ہے حالانکہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے یہ لوگوں کو سیخو پکار جراثر کرنے کی دعوت سے منع کیا ہے وہ تب تک انہیا یہ جنگوں کو فطرے میں ڈالتی ہے عزمائش میں ڈالتی ہے اور میت کو بھی تکلیف دیتی ہے وہ تری اور یہ اپنے آنسو بیچتی ہے وسل کی مشن بھی گئی اور دوسروں کو بناوٹ کے لیے یہ روٹی ہے انہا لا سبزی جی الا میت ہی کمب انہا سبزی الا اپنی گواہی یہ تمہاری میت پر نہیں ہوتی بلکہ تم سے سر ہمار لینے کے لیے روٹی ہے تو یعنی صحابۂ کے عام رضام اللہ الحمد نبین کے یہاں بھی ماسم و نوٹا اور بیم کرنے والوں کی کوئی غربت نہیں کو دی اسی طرح اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی لوگ ذات و تفریح کا شکار ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان سکمران یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اساتی اساتذما تھا فخر کہ جب تم کسی ایک ابیر اور خاطر پر اتفاق کر دو اس کے بعد کوئی آدمی اٹھے جو تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہے تو اس کو فطر کر دو فضری گرموں کا ہو کا نندن کا جو کوئی بھی ہو اس سر اڑا دو گردن کاٹ دو تو یزید پر مسلمان متفق ہو چکے تھے تو حسین رضی اللہ, اللہ عالیہ علہ نے ان کے خلاف روز کیا لہذا ان کا قتل کرنا اس حدیث کے مطابق برحق تھا اور یہ موقف سراسر ظلم اور زیادتی پر بدنی ہے فری حسین ابن علی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو باغی قرار دینا جب بغاوت کی وجہ سے ان کو واجد القتر قرار دینا سراسر نای ساتھی ظلم اور زیادتی ہے کیونکہ انہوں نے سس ان بغاوت نہیں کی اگر سرز محال سرز محال مان بھی لیا جائے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 تو ابن زیاد کا یہ سخت گیر ہاکے رویہ یہ سانحہ کربلا کا سبب بنا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 سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کے بڑے بڑے دروازے کھل گئے واقعہ شہادت میں کچھ لوگ بڑا مبارغہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں ہر گھر کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے دانتوں پر چھڑی ماری اور کسی طرح بیسے اتحار کی شان میں اس نے گستاخی کی ایسا کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے یہ راستی روایات ہیں اور راسدی روایات کا مقصد یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کو کسی بہانے سے برا بھلا کہا جائے جب یزید ابن معاویہ کو برا بھلا کہا جائے گا تو ان کے والد گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بات پہنچے گی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحافی ہیں اور صحابہ کرام پر سب و شدم کا دروازہ کھول جائے گا اصل میں جدید ابن معاویہ دروازہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پہتان کر رہے ہیں اور وہ اس دروازے کو کھولتے ہیں تاکہ صحابہ کرام تک ون ویا تک پہنچے یزید پر بات کرتے ہوئے بن و میاں ون بار بار کہتے ہیں جس میں محاوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر اصحاب رسول میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر تذکرہ چلتا ہے محاوریہ علی و عائشہ رمضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ماں جنگوں کا اور صحابہ کرام پر زبان لوگ ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں ہتا کے کئی ایسے بھی بد ہیں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 یہ سازش ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح لالت بھیجنے کا مسئلہ بھی ساتھ کے ساتھ سمجھ لیں اس کے بعد پھر آگے چلتے لالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین شخص پر لانت کرنے سے منا دیا معین شخص پر لانچ کرنے سے منا دیا کسی کا نام لے کے اس کو لانچ کیا کی جائے بالکل منا لے فرمایا نہ تو سکون اٹھانا فروغانہ ہمارے گردوں کو برا نہ کہو اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالی نے یہ کرمایا ہے کہ یہ امت ہے قد حرت گزر چکی رہا ماں کا سبب جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا ولا تما تب تم بلاون تارو یا جو وہ کیا کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی تم اپنی فکر کرو نے من سال سلاط و اسلام سے پوچھا تھا سہا بارو کورونی بولا پہلے زمانوں کا کیا بنے گا علیہ السلام نے اس کو تو میر کی راوت نہیں تو کہا ہمارے ابا و اجاد بھی تو یہی کچھ کرتے رہے اب مو علیہ السلام وسلام اگر کہتے ہیں کہ تمہارے اباؤ اجاد تھے تو پھر کہتا دیکھو ہم انہی کے دین پر ہیں اگر کہہ دیتے کہ تمہارے اباؤ ایجاد غلط ہیں تو پھر نے کہنا تھا دیکھو تمہارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے ساری قوم کو ان کے خلاف کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین بات دیا علم إن ربی تھی کتاب لال بندور ربی والا انسان ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں روح محفوظ میں درج ہے وہ اللہ جانے کیا تھا لال بندور ربی والا انسان میں تو اب ہی بات کرتا ہوں ذریع ہے تو پھر تو سابقہ لوگوں کو برا بنا کہنا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن آدمی لا آن, تا آن نہیں ہوتا لالت کرنے والا تانے کرنے والا یہ مومن کسی پر نہیں ہے مومن ایسا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو برا بنا پہنے سے بھی منع کیا ہے معین طور پہ مطلق طور پہ لالت کی ہے کافروں پر مطلب طور پہ چور پہ بھی لالت کی ہے یعنی مستلط مطلب لالت کرنا جائے گا کسی کا نام لے کے معیل کر کے ممی ایک کر کے لانچ کرنا یہ منع ہے ممی ایک کر کے تو جانوروں کو بھی لانچ کرنے سے منا دیا ہے صحیح سیگمادی کے اندر واقعہ ہے ایک عورت حجر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریق سفر کی اونٹوں کی عادت ہے شرارتی ہوتے ہیں وہ بد تو اس نے لانچ کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اتار دو اس کا سامان بھی اونٹی سے اتار دو عرض لے کے پیش ہوئی آپ کی خدمت میں آپ نے فرمایا لا تو صاحب مانا بل رونا سن بل رونا کو لال کو لے کے بارے ساتھ پیش ہے اس میں صحابہ نے چولہا صاحب صاحب سفر کے دوران ایک جگہ پھینے لگائے ہوئے تھے ہوا تیز چلی تنابیں اکھڑنے لگی تو کسی نے ہوا کو برا بھلا کہہ دیا فرمایا لا تو سکر ہوا کو برا بلا نہ کہو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 تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت مطالبہ نہیں کیا گیا سچی کیا کوئی ایک روایت روایتی پیش کر دیں کہ کسی نے علی جبن سے مطالبہ کیا ہو کہ کیا عثمین ہو کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دیکھ چکے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کے دور میں جو قطر حسین کا ذمہ دار تھا وہ عہدے پر فائد تھا جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتری میں عثمان کو عہدے دیے تھے بعد میں عہدے دینے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوئی کے مطابق وہ حق کے زیادہ قریب تھے تو اس لیے سمجھ چکے تھے کہ وہ حاقیم کی کچھ سیاسی مجبوریاں اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بس اوقات اس کو فیصلہ لینے میں تاخیر کرنی پڑ جاتی ہے اور کبھی زندگی ہی وفا نہیں کرتی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جیسا حضرت, حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ ہوا یہ سیاسی معاملے ہیں سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں تک ہی محدود رہنے چاہیے سو کسی نے متاثرہ نہیں دا. کہ جس کا کام اسی کو ساجے فنن فنجال ہر فن کے لیے آدمی ہے سیاست کا جو فن ہے اس کے لیے جو, جو بندے ہیں وہی کام کرے ہمارے ہاں حکومت جس کی بھی ہو تھوڑا سا کام خراب ہو جائے جس کو بھی نہیں آتی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 یہی ان کی افضلیت کے لیے بہت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی پھر رشتے داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی کریم اپنی اس افضلیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار بنے کے اور انہوں نے دوسرے راستے کو اپنایا اور یزید جتنے معاوضہ جب تخت نہیں ہوا تو اس وقت کوفیوں نے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 کہ معاویہ کے بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید ان کا بیٹا دخت خلافت پر متمکن ہوا ہے تو اس وقت یزید کی طرف سے جو مدینے میں گورنر مقرر تھا ولید نے عصبہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کے میرے ہاتھ میں تو کہنے لگے کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میری خود بیعت بیحث میں کفایت نہیں کرے گی ہم سب کے سامنے بیعت کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوٹ جائیے چلے جائیے حساب کا تینامہ اجماع کے لوگوں کے ساتھ آپ بھی صبح آ جائے. لیکن اگلے دن شام تک حسین ابی اللہ تعالیٰ نے تشریف نارا ہے پھر انہوں نے پیغام بھیجا تو حضرت حسین ابی اللہ تعالی نے فرمایا صبح ہو لینے دو تم بھی دیکھ لو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر رات ہی رات انہوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا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 کہ لاکھ تمہارے لیے سازدار ہیں تو پھر شہروں میں اتر جانا وگرنہ شہروں سے دور رہنے میں ہی تمہارے لیے آپ لیت ہے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شہر میں قیام کریں اور لوگوں میں فرا پیدا ہو جائے اور سب سے پہلا نشانہ آپ بن جائے لیکن یہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور سفر انہوں نے کیا اور مکہ پہنچ گئے اور مکہ میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے پخا کے خط آ رہے ہیں سے ملی اور کہا ہے ببد اللہ یہ حسین نبی اللہ تعالیٰ کی ہے کہتے ہیں اے عبد عبداللہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بابت تمہارے بارے میں مجھے خطرہ ہے دیکھے میں مبتلا ہوں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری تمہارے حمایتی کوفیوں کی طرف سے تمہیں خط آ رہے ہیں جن میں وہ تمہیں یہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں لیکن میری یہ نصیحت ہے کہ تم وہاں نہ جانا اس لیے کہ میں نے تمہارے والد کو کوفے میں یہ سراتے ہوئے سنا یعنی حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے اگتا گئے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے کبھی بھی کی امید نہیں یعنی سجنا علی علی اللہ تعالیٰ نے کوفیوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان سے وفا کی امید نہیں ہے ابن کثیر نے کہ تفصیل الوداع پر نہایا کے اندر تاریخ ابن کثیر میں نقل کی ہے اسی طرح زبیر رضی اللہ اب عنہ انہوں نے بھی وہ یزید ابن معاویہ کی شراثت کو انہوں نے بھی نہیں مانا تھا لیکن خروج کوفے, کوفے کی طرف نکلنا اس پر رو بھی مادہ نہیں بلکہ انہوں نے سجینا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا عراق جانے سے روکا اور انہیں اہل عراق کی وے اوف یاد کروائی اسی طرح روکنے کی کوشش اور سمجھانے کی ایک زڑی سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی عزیز آپ کے چحچہ اور گہدوئی عبداللہ ابن ہبن جعفر نے بھی کی حضرت حسین جب مکے سے پوکھے کے لیے نکلے تو عبداللہ ابن بن جعفر نے ایک خط لکھا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 اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں آپ اوپا جانے اور پھر کہا کہ مزید گفتگو کے لیے میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں اتنی سی بات لکھ کے اور خود بھی جانے کے ادا کیا اور دوسری طرف مکہ کے گورنر عمر ابن صدیق کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حسین ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک سرمان جاری کریں ایک خط لکھے جس میں آپ کی طرف سے دو امان کی ضمانت اس سلوک اور سیرا رہنے کی تمنا ہو اور اپنے خط میں ان کے لیے آب اور باپگاری کی یقین دہانی ہو اور ان سے آپ واپسی کا مطالبہ بھی کرے تاکہ شریجنا حسین علی کو جو یہ خدشہ ہے کہ اگر واپس گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے یہ بڑی مؤثر کوشش تھی جو انہوں نے کی لیکن یہ بھی ناکام رہی گورنمکران نے عبد اللہ احل جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں لکھیں میں اس پر گوہر لگا دیتا وہ اپنی مرضی سے تحریر بنا کے لے آئے اور اس پر گوہر لگا لیکن اس کے باوجود سیدنا حسین نبی اللہ تعالی عنہ وہ واقف نہ پلتے بلکہ اوفے کی طرف جانے کے لیے پرعزم نہیں لی رہے تھے جب مدینے سے نکیت تخلیف لے گیا تو وہاں چند مہینے ان کا قیام رہا تھا سید پہلے کوفا کی طرف سے بہت سے خط آتے رہے تھے ان میں بیس کے خلاف کرنے کا بھی تھا اور اس طرح کے بڑے مطالبات تھے ان سے کہ آپ ضرور آئے حالات سازگار ہیں بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی خود جانے سے پہلے اس ربنی عقیر کو آگے بھیجا کہ آپ جاؤ حالات کی خبر لو ہم ہی پیچھے پیچھے آئے وہ گئے انہوں نے دیکھا حالات بڑے سازگار تھے پیغام بھیجا کے آ جائیے حالات بڑے سازگار ہیں پہنچا ہے دوسری طرف یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر فار نرمان ابن بشیر نرمان ابن بشیر کو اس، ان سرگرمیوں کی اطلاع ہوئی تو وہ لوگوں کو تقدی کرتے رہے کہ ان سرگرمیوں سے دور رہیں یہ خلافت کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف کافی کاروائی کی جائے گی لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکے اب یہ دیکھا کہ یورش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاملہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے یزید حاصل تھا حاصل وقت کی کوشش ہوتی ہے کہ ذکالت کو کچلا جائے یہ کوفیوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے یزید بھی ابن محافے نے کام کیا کہ ابن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر مقرر کر دیا انتظام عبید اللہ بن زیاد کو سونپا گیا اور یہ عبید اللہ بن زیاد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 معاملہ خراب ہو چکا ہے تہرام ان تک پہنچا تو وہ رکے اب کچھ ہی دنوں بعد مسلم بن عقیر کو شہید کر دیا پیچھے ہی مسلم بن عقیر کی شہادت کی خبر بھی پہنچ گئی اب ان کا واپسی کا ارادہ تھا سی حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اور آپ کے دیگر رکا تھا اچھا ایک منٹ کے لیے یہاں رکے واپسی کا ارادہ کیا ظاہر کرتا ہے اس طریقے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو بھی بات تھی وہ صرف سمجھ بکے کہ میرے لیے حالات سازگار نہیں اب واپس جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا یزید ابن اتنے معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ رہے تھا لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی ان کی بات یہی سے ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے راستے سے ہی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 یا یزید کے پاس جانے دو کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دو تجاویز تو مسترد کر دی میرے ایک تجویز یزید کے پاس جانے کی وہ مان لی اور کہا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو پھر میں تمہیں آگے جانا اب عمر ابن اتنے اس لشکر کے قائد سے جو لشکر انہیں ہیں روکنے کے لیے آگے بڑھا عمر ابن اتنے یہ سابر نبی القاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پرزنز ارجمن تھے اور نواز رسول سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے وہ ہٹ اور بڑے قدردان تھے انہوں نے سرو سفائی کی بڑی کوششیں کی سر توڑ کوشش یہی کی گئی کہ ان کے ماں بہن کوئی معاملات طے ہو جائے کسی حصے پر جمع ہو جائیں اور فساد نہ لیکن تمام سر تدابیر اور صبح کی مسائل ناکام رہی اس کی دو بنیادی وجوہات ایک تو ابن زیاد کا سخت گیر آتے مانا رویہ اور دوسری وجہ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن زیاد کی انتظامی وسیعت کے مقابلے میں اپنی عزت لفظ اور وقار کو زیادہ اہمیت دیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی نشر دکھا جاتا تو یہ سانحا گنوانا ہوتا ابن زیاد اگر مان جاتا کہ ٹھیک ہے بیت تو یزید کے لیے ہی کرنی ہے نا میرے ہاتھ سے بھی تو جانے دو تبھی معاملہ ٹڑ جاتا اور اگر سیدنا حسین نبی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی رچک دکھا دیتے کہ ابن زیاد کے ہاتھ کا بھی بحث اسی کے لیے ہی کرنی ہے اس کے پاس جا کے کی جائے یا اس کے کسی آدمی اس کے بھیجے ہوئے کسی شخص کے ہاتھ پر غور مقرر کرنا بات ایک ہی ہے لیکن فرینک حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی عزت و وقار کے خلاف جانا تھے تو اس بات پر ہم نہ ہوئے ادھر ابن زیاد اپنی شرط منوائے بغیر ان کو آگے بھیجنے کے لیے اجازت میں دے رہا تھا اب ایسی کشمکس میں آپس میں پنچایتیں اور بات کی ہو رہی تھی اس دوران اب چونکہ فساد کے لشکر میں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 کوئی چیز صحیح چندر کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس واقعہ کا پہلا بنیادی سبب خاندانی رقابت تھی آویدش جو علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ماں بہن ایک عرصے سے چلتی رہی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسین اور ان کے بیٹے یزید ان دونوں کے ماں بہن وہ آویدش جاری ہو گئی دوسرا سبب حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو اپنے آپ کو خلافت کے زیادہ اہل اور لائق تر سمجھتے تھے لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ظالموں کی مشق فسم کا نشانہ بن گئے تیسرا سبب اہل خفا کے خطوط تھے جنہوں نے دھوکے کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو قدر کیا پہلے انہوں نے ہی خط لکھے تھے خط بھیجے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ان خطوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے دل میں امید کے لیے روشن کر دیے کہ مجھے وہاں جا کر خلافت مل جائے گی خالانکہ اہل قفا کا تاریخی کردار واضح تھا اس درد سے وہ بے وفا اور ناقابل اعتبار تھے شروع پھر چوتھی وجہ حضرت حسین نبی اللہ تعالی علم نے خیر صاہوں کے مختلف مشوروں کو نظر انداز کر لیا اور اپنے طور پر ہی فیصلے کرتے رہے جس کے یہ بھیانک نتائج برآمد ہوئے اور پانچویں وجہ کی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 جو اہل السنہ و جماعت کی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ دیگر جو لوگ اس کو عجیب و غریب قسم کے قصے بنا کر پیش کرتے وہ ساری بے اصل اور من بھڑت باتیں اور روایات ہیں یہ سوالات دیے ہیں کافی لمبی توڑ مسئلہ ہے اہل خوفا یعنی شیان علی کا سیدنا علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کہتا تھا وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ سلوک بے وفائی والا ہی تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی رہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے کوئی وفادار نہیں حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیس کی شرائط پر کی ان شرائط میں اضرت میر گیا رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حسن کو کی شرط تھی سجدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی شرط مقرر نہیں تھی بغیر کسی شرط کے روکلی فتنی کیا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کی زندگی کی تو کس خوبی کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کے اندر خوبی کی زمام حکومت کو سنبھالنے کی اس خوبی کو دیکھتے ہوئے اس کو نامزد کیا اور اس کی نامزدگی پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا اگر کسی نام اہل کو نامزد کیا جاتا ہے تو اہل حل وقد ضرور اس پر نقد کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اہل حلق نے اہل شورا نے کوئی اعتراض نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا کہ یزید کی نامزدگی کو سب نے تسلیم کیا یا کچھ صحاب نے نفاذت کی اس وقت جب نامزد کیا گیا اس وقت تو کوئی نہیں بولا ہاں وہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد چند لوگ تھے جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے لیکن جیسے کہ آپ سن چکے ہیں اس کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کے قابل آخر یزید ابن معاویہ کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے امیر بننے کے بعد یزید کا ذاتی کردار کیا تھا کیا یزید نے شریک عوانی کی خلاف ورزی کی ہے ان کو تبدیل کر کے حلال کو حرام اور حرام کو ہلاور کر دیا اب تک ایسا نہیں ہوا یہ الزامات ہیں جو بے اصل اور بے بنیاد ہیں موضوع اور من گھڑک قسم کی زہریل ترین قسم کی سندوں کے ساتھ یہ الزامات مرضی ہیں اور سارے رات بھی الزامات ہیں صحیح سند کے ساتھ ایک الزام بھی یزید ابن معاویہ پر ثابت نہیں ہوتا اسی کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو کفیت اللہ سناب صاحب کی کتاب ہے یزید ابن معاویہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے بیعت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر سختی کروائی کوئی سختی نہیں کی یزید اتنے کو تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کی خبر تھی ہی نہیں وہ کمیونیکیشن دور تو نہیں تھا جو منٹ سکینڈ میں خبریں پہنچ جاتی تھیں یزید نے جو سختی کی تھی وہ اہل کوفہ پر کی اہل کوفہ کے بارے میں اطلاع بھی تھی کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں تو ابن زیاد کو مقرر کیا کہ اس بغاوت کو کسرنا ہے اور کچھ نہیں کیا بلکہ جب یزید کے پاس خبر پہنچی حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی تو اس نے کہا سا اللہ اتنا مر جانا اللہ اتنے مر جانا تو کرے میں نے اس کو اس کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریبی ہوتے رشتے دار ہوتے تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا سارازگی کا اظہار کیا یزید جتنے وہ آگیا نے اس قدر حسین رضی اللہ عنہ کے حامیان کن کن علاقوں میں تھے صرف گوفا میں تھے گوفا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے اہل کوفہ نے خط لکھ بلایا تو بدانے جنگ میں ساتھ کیوں نہ دیا اہل کوفہ نے ان کے والد گرامی علی رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا ان کا بھی ساتھ چھوڑ گئے وہ ان کی عادت ہے کوفی لاہوی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کن شخصیات نے کپے جانے سے رکا چندے کے نام میں لے لیے ہیں کہ وہ کون کون تھے حسین رضی اللہ انہوں کے ہم سفر کون تھے چند ایک لوگ تھے ان کے اپنے خاندان کے لیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے لڑائی کے لیے جاتے تو لشکر صاحب لے کے جاتے کہ خوفہ کے سفر کے لیے جو وجوہات تھی ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی خواب کا ذکر بھی کیا ہاں جی خواب کا ذکر انہوں نے کیا تھا ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں اور آپ نے مجھے کام کرنے کا کہا ہے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 برحال جو کوئی بھی تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کام کیا تھا تذکرہ ضرور ملتا ہے اس بات کا شادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار کون ہے یزید عبید اللہ بن زیاد شمر صاحب اہل گوفہ اصل ذمہ دار اہل گوفہ ہے کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ایک بات بھی تجویز بھی مان لی جاتی تو اہل گوفہ کی خیر نہیں ہے مکہ میں جاتے تب بھی اسلامی سرحدوں پہ جاتے تب بھی یدید کے پاس پہنچ جاتے تب بھی یہ جتنے باغی تھے سب کے نام ان خطوط کے اندر درج تھے تو سارے کے سارے پکڑے جاتے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حافظہ کون سا کمزور تھا خط جلنے کے باوجود ان کو تو زبانی یاد رہ جانی تھی بات انہوں نے اپنے خلاف ثبوت مٹائے من عقیل کو شہید کر کے اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنے خلاف ثبوت مٹائے انہوں نے کیا یہ مار حق و باطل تھا یا کوئی اور مار کا اس حادثے کو کیا کہا جائے گا یہ مار حق و باطل تو نہیں تھا اس کو ہم سانحہ کہیں گے ایک حادثہ کہیں گے کیا حضرت حسین رضی اللہ عزیز یزید کی بیعت پر حاضی ہو گئے تھے اہل سنت راس کتب کے حوالے کی روح اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ تبری ہے تاریخ ابن ہے البدایہ بن نے اور امام تبری کی کتاب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 وہ چند لوگ جمع تھے آپس میں وہ صبح صفائی کے لیے پیش رفت جا رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں باتوں میں لڑائی اور ہاتھا پائی اور ساتھ ہی تلواریں کھینچی اور یہ کام ہو گیا ایک کو नहीं کرنا آسان نہیں ہاں اس کا اصول اور طریقہ کاری ہوتا ہے بھنے لوگ بھی شریک نے سب کو سزا دی اب ان سب کو سزا دینا یہ اس وقت چونکہ کھینچنا بہت زیادہ تھا کوفڑے کو کنٹرول کرنا تھا بھی ظاہری بات ہے حد لاگو ہوتی تھی کہ اس نے اتنی زیادہ سختی کیوں کی مان لیتے ہو سیاح نبی اللہ تعالیٰ کی بات کیا تکلیف تھی انہیں تو وہ بھی اس کی زد میں آتا اگر اس کو چھوڑ دے تو باقی کہتے کہ اس کو کیوں چھوڑا ہے باقیوں کو پوری صدا دی ہے اور ابن زیاد کو باقی رکھنا کوفے کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا یہ اس کی سیاسی مجبوری تھی یزید کی جس کی وجہ سے وہ صدا نہیں گیا اور تھوڑا عرصہ اس کی حکومت رہی اور اس کے بعد ختم یزید نے سانحہ کربلا کے بچے ہوئے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا حسین نے سلوک لیا بڑا اچھا سلوک کیا عزت و سکرین کی یہ ابن قطیر نے بھی ذکر کیا ہے امام قبری نے بھی ذکر کیا ہے بلکہ روا سے چلی بات خصوصی بات موجود ہے سانحہ کربلا کے بعد سلطنت اسلامیہ میں یزید کے بارے میں کیا رضعمل تھا کوئی رضعمل نہیں تھا وہ سارے اسے اپنا حاکم مانتے تھے اور اس کی ماتحتی میں سارے کام ہوتے رہے کیا صحابہ کرام صاحبین عوام الناس اور خود سانحت کربلا کے زندہ بسنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عمر کے رشتہ داروں نے یزید کو ذمہ دار قرار دیا ان کی بیعت توڑی ایسا کچھ نہیں ہوا نہ یہ کو اس ذمہ دار قرار دیا گیا نہیں بیعت توڑی گئی سانحت کربلا کے بعد قبوبی خاندان اور علیہ بید کی رشتے داریاں وہ قائم رہی کوئی رشتہ داری نہیں چھوٹی رشتے جیسے تین ویسے ہی رہی بلکہ مزید بڑھتی چلی گئی واقعہ حرہ کی وجوہات کیا تھی ذمہ دار قوم تھا واقعہ خرا عبداللہ حضر زبیر نے بغاوت کا اعلان کیا تھا اب اللہ ہوتا ہے صحابی سے اب دیکھیں عبداللہ ابن زبیر ربی اللہ تعالی عن کے اس واقعہ کا ذکر سکیز نہ عبد اللہ ہبن امبر ربی اللہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فتنا ابن زبیر عبداللہ بن زبیر کا فتنہ حالانکہ عبد بن زبیر صحابی اور یہ صحابی نہیں ہے مسلمان حاکم ہے مسلمان حاکم کے خلاف کارروائی کو کوئی بھی کرنے والا ہو فتنا قرار دیا جاتا تھا اس کو فتنا ابن زبیر کہا گیا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 اب اس میں کئی ایک کہ ایسے واقعات ہوئے جو حادثاتی نوعیت کے تھے مثال کے طور پر کعبہ کے علاق کو آگ لگ وہ کہتے ہیں جی یہ جزید کے لشکر نے آگ لگائی یہ بھی سارا جھوٹ ہے ہوا یہ تھا کہ آگ پہلے سے جلائی ہوئی تھی اور وہ اہل مکہ نے ہی جلائی ہوئی اپنے کسی کام کے لیے ہوا چلی تیز ہوا کی وجہ سے وہ آگ کعبہ کے گلاب تک پہنچ گئی اور آگ لگ گئی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے یہ ہاتھ قسم کا واقعات تھا باقی رہا اہل مدینہ پر اہل مکہ پر ظلم تو یہ بالکل غلط ہے ہاں یزید ابن معاویہ نے ایک غلطی کی کہ حرم تھا مکہ اور مدینہ یہاں پہ لڑنا چاہ نہیں تھا تو یہ اس کی غلطیوں میں سے ایک عظیم غلطی ہے واقعہ ہررا کہ ہرامین کی غربت پامال ہوئی اس کی وجہ کیا امام بن حل کے گیت پر واقع ہررا کی, کی, کی, کی وجہ سے کی کیا رائے دیکھیں واقعہ ہررا کی وجہ سے جرا بنتی ہی نہیں صرف یہ ہے کہ واقعہ حرا اس کی زندگی کا ایک تہباد تھا جیسا کہ جنگ جمل اور جنگ کی چین سکیتنا علی سگیتنا معاویہ سگیت عائشہ کی زندگی کا ایک تہباد تھا تو اس وجہ سے جرا بنتی رہی دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ جرا اس پر ہوتی ہے جو راوی ہو حدیث کا اور جو حدیث کا راوی نہیں اس کے جرا یا قابی کا سکھ کیا بنتا ہے یزید ابن موقع تو اس لائن کے بندے ہی نہیں وہ تو پہلے جرنیل اور کمانڈر تھے بعد میں مسلمانوں کے خلیف اور ہو تو جرا کس پر ہو محدثین جرا کرتے ہیں اس بندے پر جو حدیث روایت کرتا ہے جس کا حدیث کی روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محدثین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ جرا میں نہ تعلیم یہ بھی عجیب ہی لوگوں نے ڈھومر جایا ہوا ہے کہ جر اس کی ثقاحت ثابت نہیں ہے اس پر جرا ہے اللہ کے بولو اس عطل سے تھوڑا سا کام لو کہ ذرا ہوتی کس پر ہے <تصفح> پہلے یہ <تصفح> تو سوچ لو کہ ذرا ہے کس پہ اس سلم ٹینیا والی روایت کا یزید پر اطلاع ہوتا ہے تاریخی ہاں جی جدید پر اطلاع ہوتا ہے ایک بے سند روایت پیش کی جاتی ہے جس कि ثابت ہوتا ہے کہ یہی جنہیں ماں بیا بھی چار سال کا بچہ تھا جب پہلا لکھ کر گیا लेकिन سلم تینیا پر حملہ کرنے کے لیے لیکن وہ بالکل بے سند ہے اب وہ ضلع صاحب نے وہ روایت کی تھی اور اسی پر اعتماد کر کے حافظ زبیر علی رئی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا اور موقف اپنایا کہ یزید ابن معاویہ وہ قسم کی پہلی جنگ میں شامل نہیں تھا لیکن ابو جامر عبداللہ لا مانوی صاحب نے اس موقف سے رجوع کر چکے جب پتہ چلا کہ یہ تو بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے تو اس سے انہوں نے ابو جابر عبداللہ لا مانوی نے رجوع کر دیا فاصبات میں شہ عبدالبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت سموا کیا وہ بھی اس بات سے رجوع کر چکے اخبار والے بدلنے کی اور رجوع نہیں کر رہے ہیں. کیا روافل کے ہیرو مختار سقفی نے سانحہ کربلا کے زما دارا کو سزا دی یہ بھی جھوٹ کے اس اس نے روافل کا ہیرو اور سانحہ کربلا کے کرداروں کو سزا دے ممکن ہے بلکہ روافل سب سے بڑے دشمن ہیں صاحبہ کرام الحر مجمعین کے وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ایسا ہو اب وہ اہل بیت کا اگر نام لیتے ہیں تو وہ اسے سے اہل بیت کے محب ثابت نہیں ہوتے علامہ احسان الہی ظہیر راہما اللہ حسم کا بات ان کی کتاب اشیاء و اہل بیت پر کے لیے پتا چل جائے گا کہ یہ اہل بیت کے کتنے سگے ہیں اگر اس نے ذمہ داروں کو سزا دے دی, دی ہے تو آج بات کا کیا جواب ہے روافر کے پاس بھائی روافر کے پاس تو جواب ہی جبال ہے وہ تو مسلمانوں کے طریقے پر ہیں ہی مسلمانوں کے لیے نہ پہلے دن جواب کھانا آج جواب ہے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کے نبی نے منع دیا ہے ہاں روافر کے بڑوں نے بھی منع دیا ہے امام روا فر کو اپنا ایمان مانتے ہیں جا پر خاج رہیںملہ اللہ رہا اہل جیسی اتہار نے بھی ماتم اور نوحے سے منع کیا ہے اور یہ جو ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بریلوی لوگ تازی نکالنے میں ان کے امام محمد اللہ خان بریلوی کا رسالہ ہے تازیہ داری اس میں انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ سب کچھ سوگ ہے اور سوگ شریعت میں حرام ہے یعنی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑوں نے بھی منع کیا اور روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیت سن چکے ہیں اور کوئی بات کے سوال سے کی کہا ہے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 پھر کہتے ہیں ہم میں شادی نہیں کرنی اور مہندی کی رسم مناتے ہیں ہوتے ہیں یعنی حسین رضی اللہ ہو تعالان تو وہ حرم کے مہینے میں شادی کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے رشتے جوڑ رہے ہیں اور یہ پریشان ہو کے بارے جاتے ہیں جین العبین کی عمر کتنی جین العاب دین کی عمر واقع سر بنا کے وقت جوان تھے چھوٹے بچے معصوم نہیں تھے وہ تو موصوم کی کیا بات کرتے ہیں آپ یہ جب واقعہ کربراہ بیان کیا جاتا ہے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بڑے چھوٹے اور ماسوم بچے تھے جو ایک انداز ہوتا ہے اس واقعہ کربراہ کو بیان کرنے کا رقص آئیڈیالوجی کا اس میں تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم سے بچے چھوٹے تھے حالانکہ وہ اس وقت کی عمر کو پہنچے ہو گئے جی بچے نہیں تھے اب دیکھیں نا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بیس سال خلیفہ رہے ہیں بیس سال یہ اور خلاف اللہ حاضر ہوا بیس سال کتنے ہو گئے پچاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال اور حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بیان ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں چھوٹے سے بچے تھے چونتیس سال دو بچوں کے بعد کہہ رہا ہوں نا جوان تھے بچے نہیں تھے شگا دے جا رہے ہیں شگا جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں یوں محسوس, محسوس, محسوس, محسوس دور ہو رہا جیسے نو عمر ایسی کوئی بات نہیں اہل بیت اللہ سبحانہ و چاہ نے اس کو کہتے ہیں آیت تتہ آئے تتگیر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندھی بہان کو مودی کی سلاح لگ گئیرا کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں صاف صاف کرنا چاہتا ہے یہ خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے مشاہرات اور بیویاں نبی کی بیویاں اس آیت کا مخاطب ہوئی اس آیت کا مستاب تھی یہ پانچوں لوگ اہل بیت میں شامل اس آیت تقہیر والے اہل بیت میں شامل نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا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 اصل رشداد ازوال ہیں صرف اور نبی کی دعا کے نتیجے میں یہ بھی اس آیت کے رشداک میں شامل ہوئے پہلے شامل نہیں تھے تو یہ معاملہ اٹا کر دیتے ہیں جو آیت کا وزداک نہیں بعد میں ان کو وشداک بنایا گیا دعا کر کے کہتے ہیں صرف یہی تھے حسن و حسین الیو فاطمہ اور پانچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم تو بس یہی اہل بات یہی پانچ تعان پاک ہے وہ جو پانچ تان پاک کا نظریہ ہے اس کی بنیاد یہ آئے تک اور یہ حدیث ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کے آگے جو عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری پیش گزرے بنیاد ہے پاک وہ تو تان بڑھتے ہی جاتے ہیں بات ہو رہے گا اللہ لکھتے ہیں اس کے اندر پانچ کا پانچ کا جواب اللہ ہو گیا اصل میں یہ جو نفظ اللہ لکھتے ہیں اور پانچوں کے نام لکھ دیتے ہیں ان کو ملا کے اللہ لکھ یہ اصل میں عیسائی عیسائی فکر کا نتیجہ ہے جو روا کے اندر موجود ہے رابطیت عیسائیت مجوسیت اور یہودیت کا پانچونے مرکب ہے وہ اکانی میں کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی کہ یہ تینوں مل کے اللہ لگتے ہیں جدرین عیسا اور مریم ارے ہی مستقلا یہ تینوں مل کے اللہ بستے ہیں ایسے ہی یہ تو تصور دیتے ہیں کہ یہ پانچوں مل کے اللہ بستے ہیں یہ جو لفظ اللہ کو اس انداز میں لکھنا ہے اس کے پیچھے یہ سوزگار کرنا ہے جو بیٹھتی اصل میں اہل بیت کا جو لفظ ہے مختلف اولاد میں اس کا اطلاق مختلف ہوتا ہے اب یہ جو آیت تطہیر ہے آیت تطہیر میں اہل بیت صرف اور صرف ازواج نہیں ہیں بس اور کوئی بھی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان اشاروں کو بھی شامل کروایا یہ ہے آیت تطہیر کے حوالے باقی اہل بیت یا آل نبی اعل رسول اس سے اصلن جو مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلیاں نہیں وہ لوگ مراد ہیں جن پر خلقہ حرام ہے اور وہ بنو حاشم ہیں بنو افضل منصلب ہیں یہ لوگ آل کے اندر شامل ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث حریف رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی باتیں ہیں اس نے پوچھا کیا علی صلی صاحوں میں بیٹی ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی اہل بیٹھ کی سے نہیں ہیں سرزا علی صاحب میں نہلی بیٹی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں لیکن یہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہوا وہ علیہ اقیل علیہ جعفر علیہ عباس ورنی حاشن کے لوگ ہیں یعنی مختلف اوقات میں اہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی اولاد ہے باقی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں ان کی اولاد ان کی بیٹھیوں کی اولاد جا جینب رضی اللہ عالیٰ کی بیٹی تھی امام وہ بھی شامل ہے لیکن آئے تطہیر والے اہل, اہلِ بیت میں, میں یعنی الگ الگ وقت میں اہل بیت کا وسطار الگ الگ ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر جس طرح دروس کے ذرا پڑھتے ہیں بس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 ہیل بڑی زندہ ہوتی وہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ آیت مائل ہوئی اس وقت باقی بیٹیاں موجود نہیں تھیں یہ ایک الگ قصہ ہے الگ معاملہ ہے تو بہرحال اصل جو بات ہے کہ آئے تطہیر میں وہ لوگ شامل نہیں کیونکہ آئے تطہیر میں اللہ نے تو نبی کی اولاد کو شامل کیا ہی نہیں آپ سے ہی کیا ہی نہیں بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے بیویوں کو ہی اہل بیت کہا جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ جو لوگ موجود تھے غریب ان کو آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی شامل کر لے اللہ نے شامل کر لیا جب دعا دی تھی تو سلمہ شامل ہوئی تھی اتنے شامل موجود موجود شامل ہونے کہہ رہا تھا کیا سارے کی شامل نہیں ہوئی کیوں شامل نہیں کیا وہ تو پہلے ہی شامل ہے امر سرما رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہم خطاب میں قرآن کی آیت کے اندر شامل ہے اس اہل ویگ تصویر میں اگر نبی کی بیوی جو ہے وہ تو بیوی انہیں کی جیسے پہلے ہی شامل ہے ان کو چادر کے نیچے آ کے چادر تادر کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے لیے دعا کرنی چیزیں ان کو قرآن کیا باقی تو دعا کے بغیر اللہ نے پہلے ہی شامل کرنا کیا ہے zu haben und wollen.